آپس کی لڑائی کے دو نتیجے یہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ گے دوسری یہ کہ تم بزدل بن جاؤ گے ناکام ہونا تو سمجھ میں آتا ہے اس لیے کہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہو گے تو ناکام ہو گے نا لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپس میں لڑنے جگڑنے سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے ڈر پوک ہو جاتا ہے اس کا جواب بھی بہت آسان ہے جب ایک انسان کسی جماعت میں ہوتا ہے نا تو اس کی قوت ہوتی ہے یہ ہماری جماعتوں کے جو امیر صاحبان ہیں ان کے آٹھ پاؤں ہوتے ہیں دس سر ہوتے ہیں ان کے تو کیا وجہ ہے کہ دشمن کے سامنے بیٹھ کر وہ انتہائی طاقت اور قوت کے ساتھ بات کرتا ہے امیر صاحب جب دشمن کے سامنے بیٹھتے ہیں انتہائی طاقت اور قوت کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے پوری جماعت ہے نا ان کے پیچھے پوری جماعت موجود ہے اس لیے ان کی باتوں میں بھی طاقت ہے ان کے کاموں میں بھی طاقت ہے اور ایک امر سے وہ پورے ملک کو ادھر سے ادھر ہلاتے ہیں لیکن اگر یہی امیر صاحب اس جماعت سے نکل جاتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر باغ رہے ہوتے ہیں ڈرتے ہیں اس لیے کہ ان کی طاقت ہی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی طاقت اس وقت ہوگی جب آپ جماعت میں ہوں گے آپ جب کسی جماعت میں ہوں گے کسی جہادی تحریک کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو آپ کی باتوں میں بھی اور آپ کے کاموں میں بھی اور آپ کے فتو میں بھی طاقت ہوگی اور قوت ہوگی یہ آپ کی طاقت نہیں ہے یہ آپ کے جماعت کی طاقت ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہے اس لیے ان جہادی جماعتوں اور جہادی تحریکوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس امت کو علماء کو بھی اور طلباء کو بھی جیسے ہمارے استاد ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ تعالی و راہ اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آج کافر مولوی سے ڈرتا ہے مدرسوں سے پریشان ہوتا ہے تو یہ ان طالبان کی وجہ سے ہے جو کہ جہاد کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ لڑنے والے جو مجاہدین ہیں نا ان کی وجہ سے پوری امت اسلامیہ کی عزت محفوظ ہے اگر خدا نخواستہ یہ لوگ نہیں ہوں گے تو بہت برا حال ہوگا اور اس کی زندہ مثال ہمارا وطن برما ہے جہاں مجاہدین نہیں تھے مجاہدین نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا گیا کہ لوگوں کو یقین تک نہیں آتا ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس لیے امت کو ان مجاہدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان مجاہدین کی غیبت اور تنقیدوں سے بچنا چاہیے ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ ان کی امداد کرنی چاہیے اللہ تعالی ہماری امت کے حال پر رحم فرمائے اس کے بعد اللہ جل جلال فرماتے ہیں وس بیرو صبر کرو سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز پر صبر کرو روٹی دیر سے ملے گی صبر کرو گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے ابھی یہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا صبر کرو پیاس لگی ہوئی ہے پانی بہت دور ہے صبر کرو نہیں قرآن کریم ایک ترتیب کے ساتھ بیان ہوتا ہے قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ آپس میں مت لڑو قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے کہ آپس میں مت لڑو ٹھیک ہے تو آپس میں نہ لڑنے کا جو نسخہ ہے وہ ہے صبر صبر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں آپس میں لڑائیاں نہ ہو تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر ایک صبر کرے اس لیے کہ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں نا سو فیصد اگر وہ فکری اعتبار سے متحد ہے لیکن اس جماعت میں کام کرنے والے تو سب ایک جیسے نہیں ہیں نا کسی کی طبیعت گرم ہے کسی کی طبیعت نرم ہے کوئی سوتے سوتے تھک رہا ہوتا ہے اور کوئی تھک کر بھی نہیں سوتا کوئی پورے دن کام کر رہا ہوتا ہے پوری رات کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی ایسا ہے کہ اس کو کام ککے دو ہفتوں پر مہینے گزر جاتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری تو زندگی جہادی جماعتوں اور تحریکوں میں گزر گئی ہے نا الحمدللہ اللہ تعالی قبول کرے ہر قسم کے لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بم دھماکہ ہوتا ہے تب بھی وہ نیند سے نہیں جاگتا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کھانس بھی جائے تو فوراً نیند سے جاگ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ایسا کرتے ہو تو اب کیا کیا جائے ایک ماں کے ایک باپ کے بچوں اور بچیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہزاروں لوگوں کی اولاد یہاں پر جمع ہو گئی ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی نیلا ہے کوئی پیلا ہے کوئی گرم ہے کوئی نرم ہے کوئی خشک ہے کوئی مذاقی ہے کوئی کسی کی بات تک برداشت نہیں کرتا تو کیا کریں اس کا آسان علاج یہی ہے کہ صبر کرو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جتنے گرم طبیعت والے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں جتنے نرم طبیعت والے ہیں سب کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں پھر کیا ہوگا یہ گرم طبیعت والے جو ہیں سب ایک دوسرے کو مار مار کر ختم ہو جائیں گے اور وہ جو نرم طبیعت والے ہم نے جمع کیے ہیں وہ سب سو رہے ہوں گے تو یہ تحریک اور یہ جماعت تباہ ہو جائے گی اللہ جل جلالہ نے کتنا خوبصورت طریقہ بتایا ہے کہ صبر کرو ایک دوسرے کے اوپر نرم طبیعت والے گرم طبیعت والے پر صبر کریں اور گرم طبیعت والے جو ہیں نرم طبیعت والوں پر صبر کریں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم افغانستان میں تھے پرانی عمارت میں 2001 ایک میں امریکہ کی طرف سے بمباری شروع ہو گئی تھی ہمارا ایک ساتھی تھا برما کا تھا وہ بھی اس کی نیند اتنی گہری تھی کہ تیارے بمباری کر رہے تھے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا تھا نہ اٹھتا تھا نہ اس کی نیند ختم ہوتی تھی وہ ساتھیوں کو کہا کرتا تھا کہ پورے دن جو بھی خدمت ہے میں کروں گا لیکن رات کو میرا پہرا مت لکھنا میں نیند سے نہیں اٹھ سکتا اس کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ بمباری ہوئی ہمارے پڑوس میں بہت نزدیک لیکن وہ پھر بھی نہیں جاگا تو ہمارے ساتھیوں نے اسے پاؤں اور ہاتھوں سے پکڑا اور اٹھا کر اسے گھر سے باہر پھینکا اس کو کہ کم از کم بمباری گھر پر ہو مرکز پر بمباری ہو تو اس کی لاش اندر دب نہ جائے پھر جب ہم نے اسے نکال کر باہر پھینک دیا بہت سردی تھی اکتوبر نومبر یہی مہینے تھے امریکہ نے بمباری شروع کی تھی جب ہم نے اسے پھینک دیا وہاں پر تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور کہتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ہم نے کہا یہ جگہ تو افغانستان ہے لیکن یہ کہ بمباری ہو رہی ہے اور بیدار ہو جاؤ اس کو پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کہتا ہے تو اس طرح کے ساتھیوں پر صبر کرنا ہے اب آپ کہتے نہیں یہ جاگتا کیوں نہیں ہے بس ادھر ہی رہنے تو بمبار میں یہ ختم ہو جائے خیر ہے کوئی بات نہیں ناوز باللہ اور کچھ وہ ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ تھوڑی سی ایسی کر کر آواز آ جائے تو فوراً وہ جاگ جاتا ہے ساتھی نہ بات کر سکتے ہیں اس کے سامنے نہ ہی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ میری نیند خراب ہو رہی ہے تو صبر کرنا پڑتا ہے صبر یہ بہترین علاج ہے صفوں کو متحد کرنے کے لیے اتحاد و اتفاق کے لیے اور جماعت کو جوڑ کر رکھنے کے لیے معمورین کو امرا پر صبر کرنا چاہیے اور امرا کو اپنے معمورین پر صبر کرنا چاہیے صبر کے ذریعے یہ کام چلتا ہے اللہ جل جلالہ نے کتنا آسان طریقہ بتلا دیا ہے کہ جو بھی جماعت اور جو بھی فرد انسان کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے حوصلہ رکھنا چاہیے ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناک بون چڑھانے والے لوگ یہ ناکام ہوتے ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے مرد ہم نے ایسے دیکھے ہیں جن کا مزاج عورتوں جیسا ہوتا ہے ہر ہر بات پر ناک بھون چڑھاتے ہیں اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ وہ مردوں سے بھی زیادہ با اور حوصلے والی ہوتی ہیں الحمد اس طویل جہاد میں جو بیس سال تک افغانستان میں جاری رہا میں ان تمام عورتوں کو ماؤں بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہجرت کی مشقت و تکلیف و مصیبتوں میں اپنے شوہروں بھائیوں اپنے خاندان کا ساتھ دیا اور وہ افغانستان وزیرستان اور ان علاقوں میں در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہے لیکن انہوں نے حوصلہ کیا اور بہت سارے ایسے مرد تھے جن کی داڑیاں بھی تھیں پگڑیاں بھی تھیں مونچھے بھی تھیں لیکن وہ عورتوں کی طرح تھے ایک ہفتے بعد یہاں سے بھاگ گئے صبر ان کے اندر نہیں تھا صبر کرنا آسان ہوتا ہے صبر کرنا آسان ہوتا ہے جیسے ابھی آپ اس سبق کو سن رہے ہیں بڑی مشکل سے آپ صبر کر رہے ہیں کہ یہ سبق کب ختم ہوگا صبر کڑوا ہوتا ہے کڑوا صبر کیا ہوتا ہے صبر کڑوا ہوتا ہے دنیا کی سب سے کڑوی ترین چیز جسے اردو میں ایلوہ کہتے ہیں اسے عربی میں سب ارون کہتے ہیں حکیموں کو معلوم ہے کہ ایلوا جو ہے یہ انتہائی کڑوی چیز ہوتی ہے زبان پر اگر لگاؤ تو تین دن تک اس کا ذائقہ آپ کی زبان سے نہیں جائے گا آپ کے دل و دماغ آپ کے معدے کو ہر چیز کو متاثر کرے گا اتنا کڑوا ہوتا ہے اردو میں اسے ایلوا کہتے ہیں اور عربی میں اسے سب کہتے ہیں سب رو اسی لیے کہا جاتا ہے عربی میں کہ صبر جو ہے یہ الوا کی طرح ہے کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی اجر آتا کرتا ہے اور اجر بے حساب آتا کرتا ہے ان نما یوق فساب رو نہ اجرحوم حساب صبر ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر بے حساب ہے روزے میں بھی صبر ہوتا ہے اس لیے اس کا اجر بھی بے حساب ہوتا ہے صبر کڑوا ہوتا ہے اس کی لذت کو اللہ تعالی نے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے کہ بظاہر تو صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں ان اللہ معابرین یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کی تلخی کو صبر کی کڑواہٹ کو اللہ تعالی نے اس نعمت سے ختم فرما دیا اختلافات آپس کے جھگڑوں کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے ذریعے ختم کیا اور صبر کی کڑواہٹ اور تلخی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کے ساتھ ختم کیا صبر کی تلخی اور کڑواہٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ختم کیا کہ تم صبر کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ دونوں جہاں کی ساری دولتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہو جانا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری دنیا کی تمام دولتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ امریکہ کے بادشاہ بن جاتے ہیں لیکن اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہ ہو اللہ کی محبت آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا اللہ کی محبت اللہ کی معیت اور اللہ کا تعلق جب آپ کو نصیب ہو جائے تو یہ صبر کی مشکلات صبر کی کڑواہٹ صبر کی تلخیاں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں جب فتوحات ہو گئیں تو مجھ سے ایک شخص نے رابطہ کیا اور کہا کہ آج میں نے حساب کیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ آپ کو یہاں سے گئے ہوئے اٹھارہ سال ہو چکے ہیں ہمیں تو خیال بھی نہیں ہوا ہم نے تو کبھی حساب بھی نہیں کیا اٹھارہ سال جامعہ فاروقیہ کراچی سے مجھے بھاگے ہوئے اٹھارہ سال ہو چکے ہیں الحمدللہ بھاگنے پر الحمد نہیں کہہ رہا ہوں جہاد اور مجاہدین کی خدمت اور اللہ تعالی کی توفیق سے کافروں کے خلاف لڑنے کی جو سعادت حاصل ہوئی اس پر الحمد کہہ رہا ہوں جامعہ فاروقیہ سے بھاگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن جہاد کے لیے اور مجاہدین کی خدمت کے لیے اگر آپ باگتے ہیں تو یہ سعادت ہے یہ خوش نصیبی ہے یہ خوش بختی ہے اور اللہ تعالی نے الحمد یہ سعادت ہمیں عطا کی اٹھارہ سال گزر گئے ہیں اور اب مزہ ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے